اسلام کا نظریہ یہ ہے ہم دو نات بچوں کے لیے اسلحی کہانی اور بہت کچھ محمد, محمد کری بہ رہا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ دس قرآن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 زم سمیم کر رکھا تھا چناچے حضرت مصعب بن عمیر حیرت طلحہ حیرت ابو اللہ عنہم جیسے بہت سارے تھے جنہوں نے حضور کی طرف کی جانے والی تیروں کی بارش کو اپنے جسموں پر لے لیا لیکن حضور علی سلاط اسلام کو کوئی تکلیف اپنی طاقت کے مطابق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 اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا اور اس کے حملے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود مبارک کی کڑیاں وہ سار مبارک میں گھس گئیں دندان مبارک گرنے سے شہید ہو گیا اور رخسار مبارک بھی زخمی ہوئے اور ابنے قمیہ نے شور مچا دیا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو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 اللہ پاک کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے اللہ پاک کے فتح دینے میں بھی حکمت اور اللہ پاک کی شکست میں بھی حکمت ایک سچے مومن کے لیے صحت میں بھی حکمت اور بیماری کے لیے بھی حکمت. بیماری میں بھی حکمت غربت میں بھی حکمت اور امارت میں بھی حکمت اللہ کا کوئی عمل بھی حکمت سے خالی نہیں ہے ایک مسلمان کا یقین یہ ہونا چاہیے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 اور اللہ نے یہ آیت نازل فرما فرمادی وما محمد اللہ رسول محمد اللہ کے ایک رسول ہیں بہت سے رسول گزر چکے آپ اماتا ام کیا اگر محمد کا انتقال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم او قطیلا یا آپ شہید ہو گئے ان قلب تم اللہ آم تو تم اپنی ایڈیوں پر واپس پلٹ جاؤ گے کفر کی طرف شرک کی طرف گناہ کی طرف زنا کی طرف شراب نوشی کی طرف قتل و غارت کی غارت گری کی طرف ڈاکہ زنی کی طرف اسی جاہلیت کی زندگی کی طرف کیا تم دوبارہ واپس پلٹ جاؤ گے اللہ کہہ رہے ممین کلیبالا قبئی ہی اور جو الٹے پاؤں واپس چلا جائے گا یذر اللہ سیا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 اللہ کو اپنے نبی کے پیاروں کے سوال پر پیار آ گیا نبی کے پیاروں کے سوال پر پیار آ گیا اللہ نے آیت نازل فرمادی تم کہتے ہو کہ کیسے زیارت ہوگی ہم تو ادنا درجے پر نبی اعلی درجے پر وَمَنْ يُتِئِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُهَدَائِ وَالصَّالِحِينَ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 وہ میرے ساتھ ہوگا وہ جہاں بھی ہے جہاں بھی تو ارض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کو پتا تھا کہ میرے نبی کے جان اشاروں پر نبی کی جب واقع تن موت کا وقت آیا تو کیا گزرے گی اللہ نے از خود تکوینی معاملے کے تحت یہ سب افوا بھی پھیلنے دی اور آیت بھی نازل فرما دی اور پہلے ہی حوصلے بندا دیے کہ اگر ایسا ہوا تو ڈگمگانا جانا میں ارض کر رہا تھا کہ صحابہ کی عجیب حالت ہو گئی اور اس وقت قربان جائیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صداقت پر صحابیت پر امانت پر ایمان پر اور استقامت پر حید ابو بکر صدیق کا بہت بڑا کمال ہے کہ انہوں نے امت کو سنبھالا دیا امت کو سنبھالا دیا آپ تشریف لائے آپ کو اطلاع ملی حضور علی اسلام کی وفات کی تشریف لائے چہرہ انور سے چادرے کو ہٹایا پیشانی پر دوسہ دیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں ہوں گی جو آنی تھی وہ آگئی دو موتیں جمع نہیں ہوں گی اور اس کے بعد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 آیت نمبر ایک سو چوالیس وما محمد الا رسول دوسرا مقام سورہ احزاب ما ماکان محمد ابا الباحدم بلاک رسول اللہ و خاطم نبی جین تیسرا مقام سورہ محمد وآمنوا بما نزل على محمد اور چوتھا مقام سورہ فتح محمد الرسول اللہ ملدین آہ اشدار روحما اب نم اب اس نام جو ہے محمد کا نام یہ ظاہر ہے کہ حمد سے مشتق ہے حامین دال حمد سے مشتق محمد بھی اور احمد بھی ویسے محمد بھی حضور کا نام احمد بھی حضور کا نام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 خوش خبری سنائی میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ مشتق ہم سے اور محمد کو ہم سے بڑی گہری مناسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب مقدس عطا کی گئی اس کا آغاز ہوتا ہے حمد سے الحمد رب العالمین حضور کی امت کا نام ہے ہمادون اللہ کی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 لیکن کمالات کے اعتبار سے انسانوں میں سب سے ممتاز ہے انبیاء کرام علی مسلام اور سارے انبیاء کرام علی مسلام کو اللہ نے جو اخلاق حسنا اور جو خسال حمیدہ اور جو کمالات عالیہ عطا کیے اللہ نے وہ سارے کے سارے کمالات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیے اور کہنے والے نے بچا کہا اس نے یوسف دم عیسا ید بیزاداری آنچ خوبا خوبہ دارن تو تنہا داری